بسم اللہ و رحم الرحم اللہ صحمد علی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت ناصمہ علیہ السّلام موجود تمام خاران اور باقی سامین خوران سب کو سے عرض کرتے ہیں شکر اللہ سلسلہ در الحمد للہ بابل اتقاف بھی ختم ہو کے آج ہمارا باب الحج کا پہلا درس آپ حضرات کے مبارکان متعا رہا ہوں اور آج ہم انشاءاللہ باب الحج شروع کریں گے باب الحج جو ہے پیج نمبر 130 پہ ہے اس کتاب میں بائی کے نے جو تجمہ کیا ہے تو حج کے مسائل اور, اور یقیناً جو ہے یہ بھی اسلام کے بڑے ارکان میں سے ہیں اور جاننا ہر مسلمان پر حسن وہ لوگ جو حج کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا عمرہ پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ نے ان کو استطاعت دیا ہوا ہے ان سب کو لازم اور واجب ہے کیونکہ لوگ حج کو جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں لیکن حکم کچھ پتہ نہ ہونے سے یہ عمل زندگی میں بار بار تب موقع نہیں ملتا ہے ایک دفعہ جب ملتا ہے اس کو صحیح کر کے آنا ہوتا ہے لہذا جا نگر اس کے احکام کو آمود ہے کہ آپ لوگ پورا پورا سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور جو بھی سوالات ذہنوں میں آتی ہے آپ لوگ درس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی درس کے اندر سے جو بھی بات نہیں سمجھ میں آ گئی ضرور آپ لوگ سوالات کے سر میں پیش کریں اللہ سب کے علم میں معرفت میں ایمان میں اضافہ فرما تو باب الحج میں عذین گرامی حج کا لغت میں مانا ڈکشنری کے لحاظ سے حج ایک سادہ حج کے معنی قصد اور ارادہ کرنے کے معنی میں ہاں جی میں آپ دیکھیں گے حج کا معنی لغت میں قصد اور ارادہ کرنے کے معنی میں آپ کو ملے گا لیکن اصطلاح خاص اور اصطلاح شریعت میں حج کے مطلب کیا ہے حج یعنی اللہ تبار و تعالیٰ کے اس مقدس معلوم اور مشخص گھر کا جو کعبہ مکہ منورہ کے اندر ہے مسجد الحرام کے حدود میں ہے اس کے بیچ میں ہے اس اللہ کی مقدس گھر کا اس کی زیارت کو جانا محسوس اپنے عملیات کے ساتھ یعنی اپنی محسوس عملیات کے ساتھ اس گھر کی زیارت کو جانے کو آ آ آ یا عمرے کی سرد میں یا حج کی سرد میں اس عمل کو جو اس مخصوص زیارت کو جو اس مخصوص گھر خدا کی کے گھر کے ریاض زیارت کے لیے جا کے انجام دینا ہے اسے ہش کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے محسوس گھر جو مکہ منورہ کے اندر ہے اور مسجد المکہ والوں کے اندر سے مسجد الحرام کے حدود کے بالکل بیش میں ہے اور اس مقدس گھر کا جو ہے اس کی زیارت کرنا اس کی طواف کرنا اپنے مخصوص شرعی احکامات کی روشنی میں خوشی حج کہا جاتا ہے حضران گرہ تو حج کے بارے میں قرآن پاکیات تین سے ورما دیں کیونکہ آپ کا رویش یہ کہ ہر حکم سے مربوط آیات میں سے ایک دو آیات آپ ضرور اس سلسلے میں اگر موجود ہو تو ذکر فرماتے ہیں تو قرآن جب آیا فرما رہے ہیں قال اللّہ تبار و تعالیٰ اللہ فرمایا اس اللہ نے جو بلند مرتبہ والی ذات ہے تعالی یہ فعل ہے بلند مرتبہ والی ذات وہ اللہ جو بلند مرتبہ والی ذات ہے اس نے فرمایا اپنے کلام پاک میں یہ آیت جو ہے سورہ عال عمران آیت نمبر نائنٹی سکس اور سیون میں یہ دونوں آیت تو اس میں فرماتے ہیں بے شک ان نہ اول بیت وز عل بکا مبارک وحد العالمن پہ لحاظ فرماتے ہیں بے شک جو ہیں ان بے شک اول بیت وہ پہلا گر وہ پہلا گر وزیا جو بنایا گیا جو بنایا گیا کس نے بنایا بنانے والا اللہ ہے جو بنایا گیا لنا اپنے نبی نبیوں کے ذریعے سے کہ ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے اس کی تعمیر نو ہوئی ہاں جی تو بے شک وہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے لن لذی ضرور وہ گھر ہے جو بکہ میں ہے بھی بکہ تھا مکہ کو بکہ بھی بولتے ہیں ہاں جی مکہ کو بکہ بھی بولتے ہیں البتہ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے آیا بکہ وہ مخصوص جگہ جان کعبہ ہے مکہ پورے شہر کو بولتے ہیں یا براس بکہ پورے شہر کو اور مکہ اس مخصوص علاقے کو جس میں کعبہ شریف ہے اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن جو ہے بظاہر جو قرائند سے سوچ میں آ جاتا ہے یہی ہے کہ جو ہے اطراف پورے شہر کو مکہ وہ علاقہ جس کے حدود میں کعبہ ہیں وہ مکہ ہونے کا امکان زیادہ ہے تاہم علماء نے اس میں اختلاف ضرور ہے تفسیری کی کتابوں میں دوبارہ مجموعہ ہو تو یا وہ مخصوص جگہ کوئی خاص فرا نہیں پڑتا کیونکہ وہی شار مراد ہے جس میں ایک آباد شریف ہے اللہ رحمۃ کا بالپ اللہ گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنا ضرور وہ گھر ہے جو مکہ منورہ کے اندر ہے مکہ میں ہے مبارکاً اور یہ گھر بہت ہی بابرکت ہے وہ اور یہ گھر جو ہے باشہدائے عالمین ہے تمام عالمین کے لیے ہاں جی کے اندر تمام انسان اور جنات آ جاتے ہیں ان سب کے ہدایت کا یہ مرکز ہے چونکہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے یا اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر خصوصاً علیہ السلام دور سے لے کر تامروز تا اور تا آمت کا یہ گھر جو ہے اللہ کی عبادت و بندگی کا جگہ ہے خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ کے تبلیغ رسالت اسی گھر سے ہوا ہے افیہ آیا تم بینت اس مبارک گھر میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم خاص طور پر مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم وہی جائے جگہ ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک جس پتھر پر کعبہ بناتے ہوئے آپ نے رکھا تھا اس پتھر نے اللہ کی درگاہ میں دعا فرمایا یا اللہ مجھے نرم فرما تاکہ میں اس ابراہیم تر خلیل کے پاؤں کی نشانی اپنے اندر جذب کروں اللہ نے اس پتھر کے دعا کو قبول فرمایا اور اس پتھر میں ابراہیم کے پاؤں کا نشانی ہے ابھی وہ حجر اسود کے نزدیک جو ہیں ایک شیشے کے ڈبے میں بند ہے اور اس نظر آتا ہے تو خاص طور پر اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا مقام ابراہیم کو فرمائے اور خاص طور پر مقام ابراہیم امن داخل ہو جو بھی اللہ کے اس گھر میں داخل ہوگا کا نا امینہ اس سے امن ہوگا اس وجہ سے جو, ہیں ہاں جو اس کے ایک ہے ہمیں اس کی ایک تفصیلی کی یہ شری نقطہ نگا سے فقی کتابوں آیا ایک آدمی نے کعبے کے باہر سے کوئی جرم کر کے کعبے کے اندر پناہ لے لیا تو حاکم اسلامی یا کسی بھی عدالت کو اس کو کعبے کے اندر سے پکڑنا جائز نہیں ہاں جب تک وہ خود باہر نہ نکلے تو اسی طرح اللہ نے فرمایا جو بھی اس میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہوگا پھر فرماتے ولی ناصل حج کے فرضیت کے حکم اس حاط کے اندر ہیں الحمد ولی اللہ اللہ کے لال الناس لوگوں کے ذمے حج جلبیت اللہ کی اس مقدر گر کے اس مقدس گھر کے حج کو جانا اس کا ارادہ کرنا اس کے زیرت کو جانا منیشتہ ہر و شاخ کو جس کو استطاعت دیں اللہ سویلا وہاں تک راستہ چل کے جانے کا راستہ چل کے وہاں تک جانے کا جس کے پاس استطاعت ہے اللہ نے مال و دوا صلاح سلامتی اور شرائطہ بھی تفصیل سے بتا رہے اس میں استطاعت ہو ہاں اس پر لازم ہے واجب ہے کہ وہ اللہ کی کے گھر کی زیارت کو جائیں اللہ فرما رہیں جو لوگ نہیں جاتے ہیں استطاعت ہونے کے باوجود واجب حج واجب ہونے کی شرح پورا ہونے کے باوجود جو لوگ نہیں جاتے ہیں اللہ ان سے سخت ناراضگی کا مظاہرہ کر کے فرماتے ہیں ومن کا فرا جو شخص ہاں جی انکار کرے حج کی اس فرضیت کو ہاں جی اختیار کرے اس فرضیت کو انکار کرے تو فائن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات غنی ان بینیا سے انیل عالمین تمام عالمین سے اس میں اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں بندے مومن میں نے تمہیں بے نیاز کیا تمہیں مال دیا دولت دیا وہاں تا جانے کا تمہیں سیاد سلامتی بھی دیا اور میں نے تمہیں مال بھی دیا سب کچھ دے دیا اور پھر میں میرے گھر کے اور دعوت زیاد کو تمہیں بلا رہا ہوں اور یہ بھی کروں اس راستے میں خرچ ہونے والی ایک درہم کو جس طرح جین گرمی حدیث میں آیا ہے دو لاکھ درہم جو دوسرے نیک کاموں میں صرف ہوتے اس کے ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ہاں جی جو شاعر حش کو جائیں گے اس کو کم ترین جو اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے اس کے رزق میں فائدہ ہے رزق میں برکت ہے ہاں اس سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو واجیں گے ہاں سارے سابقہ گناہوں کو اور سب سے زیادہ فائدہ جس بندے کو ملے گا اس کو اللہ کی طرف سے یہ سنت مل جائے گا بندہ اب تم جہنم سے آزاد ہو ہاں جہنم سے عذاب تو تیسے عظیم ثوابات دینے کے لیے اللہ ہمیں دینے کے لیے بلا رہے ہیں ہم سے لینے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں ایج اللہ تعالیٰ تمام سہولتیں دینے کے باوجود اگر بندہ نہ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ حق رکھتا اس بندے سے ناراضگی کا مظاہرہ کرے اس لیے اللہ جو جوشاع سے انکار کرے کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے سے انی لعالمین تمام عالمین سے تو اسے آدمی حج کی فرضیت کا اللہ نے اعلان فرمایا اور حج جو ہے اسلام کے فروعات دین میں سے ایک ہے حضان کر جوش حج کی فرضیت کے انکار کرے جو شادی یہ بولے میں حج اسلام میں واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اگر کوئی مسلمان اس طرح کا وہ واجب القاتل ہو جاتا ہے ہاں جی تو مرتد ہو جاتا ہے اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کرے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور اگر کوئی حج کے مستطی ہونے کے باوجود نہ کرے تو یقیناً وہ فاسق ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں گناہار ہے آگے فرماتے حج یا افشاست کے کے تفصیل کے میں اکامان بیان فرما رہے ہیں فرمانا الحج المحش کے دو قسمیں کا کریں ایک پسندیدہ حج اللہ کی نظر میں ایک غیر پسندیدہ حج تو پسندیدہ حج فرماتے ہیں الحج المرجی وہ حج جو پسندیدہ اللہ کے لئے اور آپ سے مطلوب ہے اللہ نول اس کی دو قسمیں واجب و مستحب ایک حج آپ پر واجب ہے جانا سے ہے دوسرا وہ مستحب الیک وہ حج جو مستحب ہے بھائی سے ثواب اور جل جن... نیچہ بین فرما رہے ہیں کون واجب ہے کون مصطعف ہے بغیر المرض اور ناپسندیدہ حش اللہ چاہتے ہیں آپ اس حش کو نہ آ جائیں اس, اس حالت میں آپ حش کو نہ آ جائیں اللہ کو وہ حالت پسند نہیں ہے تو ناپسندیدہ حش بھی اللہ نونی اس کی دو قسمیں ایک حرام ہن دوسرا مغروف ایک شاخ کو اللہ فرما دی تمہاری حالت میں مجھے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو حرام کرا دیجیے دوسرا مغروح ہے ناپسندیدہ اس حالد میں آنے کو اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے حالت اس پر گناہ نہیں ہے لیکن اللہ کو وہ حج اس طرح اس حالت میں حج کو زیادہ پسند بھی نہیں ہے مخہور تو شاہ سر علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں اب حج کے شرائط حج جس شاہ میں پائے جائیں اور حج واجب کرنے والی چیزیں فرماتے ہیں عمل موجبات و بارن وہ چیزیں جو انسان میں پائے جائیں تو اس پر حج واجب ہو جاتے ہے منجوات حج حج واجب کا نوازیز ہے ان میں سے پہلا کیا ہے فل بلو کو بالغ ہونا بالغ لوگوں پر حج واجب ہے ولاقل نابالغ پر حج واجب نہیں ولاقل و عقلمند ہونا ہاں جی عقلمند ہونا یہ پاگل کے مقابلے میں اسلام مسلمان ہونا چونکہ مسلمان اقلابہ کافر کو کعبہ کے حدود میں حرم کے حدود میں بیشنا ہی جائز ہیں اس حدود میں جا نہیں سکتے تو حج کا عمل کیسے انجام دیں گے ہاں جی لہٰذا مسلمان ہونا یہ تین شرط ہو گیا یہ طالباً ہر عبادت کے لیے شرط ہے یہ اور یہ تین شرائط تو وہی تین شرط بنیادی پھر ول تو اور اس کے علاوہ آزاد ہونا غلام نہ ہو ہاں غلام پر حج واجب نہیں ہے کیونکہ وہ خود مال ہے لہٰذا ول ہو رہی تو وہ آدمی آزاد ہو غلام نہ ہو یہ چار شرط ہو گیا وہ امن الدربک اس کے علاوہ حج کو جانے کے لیے راستہ پورا من ہو درب پر راستے کو بولتے ہیں راستہ پورا من ہو یہ پانچواں شرط ولاحت المعین اللہ حج کا معین وقت کا پہنچنا ہاں جی؟ یہ حج کا معین وغت کا پہنچنا یہ چھٹا شرط ہے کیونکہ حج آپ سال بھر نہیں کر سکتے معاذ الحجیہ میں حج کی مخصوص عملیات جو ہے معاذ الحجہ کی آٹھ تاریخ سے شروع ہو جاتی ہیں اور تیرہ تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے لہذا یہ تاریخ آپ کو اسی ہاں جی یہ تاریخ آپ کو ملنا ضروری ہے ان عیا میں آپ کو کعبے پر پہنچنا ہے اور ان عیاں میں آپ نے یہ حج کے مخصوص سمال انجام دینا ہے باقی عمرہ مفردہ تو آپ سل باہر کر سکتے ہیں اکیلا عمرہ ہم حج جو ہے وہ صرف ان مخصوص معین میں کرنا ہے لہٰذا اس وقت کا پہنچنا بھی ضروری ووقت المعین الوحج کے معین وقت کا پہنچنا ول اور یہ چھٹا ہو گیا ساتواں ول اور مستطی ہونا ساب استطاط ہونا اس کی شاست گنج خود شراک کریں استطاعت سے مراد کیا ہے جیسے کل زادی و راہ لاتے ذات سے مراد جو ہیں آپ کے اپنے خرچہ جات آپ حش کے حج کے راستے میں جتنی خرچہ ہیں جیسے آج کل گورنمنٹ لوگوں سے دو تین لاکھ یا کمپنیوں کی طرف سے تین ساڑھے تین چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ جو پیسہ لیتے ہیں گورنمنٹ جو وہ, وہ پیسہ ہونا ہر صورت میں ضروری ہے وہ آپ کے پاس اپنا پیسہ ہونا حلال کا ہونا حلال کا پیسہ ہونا یہ آپ کا اپنے خرچہ جات جوہاز کے لیے جتنی ضروریات ہے وہ راہلاتی اور سواری کا خرچہ ابھی تو پہلے زمانے میں سواری خود کو ساتھ لے جانا پڑتا ابھی تو یا گاڑیوں سے جائیں گے یا آج کل سے تو جہاز ہی میں جاتے ہیں تو اسی ذات کے اندر راہلا بھی آ جائے گا یہ جو پیسہ لیتے ہیں ہم سے اسی میں سواری یعنی جہاز کا خرچہ بھی کرایہ بھی میں لے لیتے ہیں ویسے رہلہ یعنی سواری کا خرچ سواری بھی آپ کو میسر ہو تو آج کر سواری ہمیں پہلے زمانے میں گھوڑا اونٹ وغیرہ پر جاتے تھے اور ابھی ہم جہاز میں جاتے ہیں تو ابھی ہمیں جہاز ہی کے خرچہ پورا ہونا ضروری ہے لہذا جو ہے زاد و راہلا خود کے خرچے خود کے سواری کے جو خرچے جو وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کے پاس پورا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ وہ نفع آیا آپ کے بیوی بچوں کا خرچہ ہاں یعنی جو چالیس دن تار ہو جاتے ہیں اس عرصے میں آپ جب یہاں بیوی بچوں کے پاس نہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سسٹم کر کے چلا جانا اس کا خرچہ آپ کے پاس ہو ذہابن آپ کے جا کر جانا و اہاون واپس آنا یعنی آپ کے وہاں جا کے واپس آنے تک کا بیوی بچوں کا خرچہ آپ نے ان کو چھوڑ کے جانا ہے اس کے انتظام کر کے جانا یہ بھی حج کے شرائط میں سے ہیں یہ ہونا ضروری ہے آپ کا آپ کو جائیں وہ ان کو ہاں جی چھوڑ کے جل جائیں یہ شرن جائز سے نہیں ہے یہ دونوں خرچہ آپ کے بعد آپ کا اپنے تمام خرچۂ جات ضروری اور بیوی بچوں کے خرچۂ جات ضروری خدشۂات ہن جو میں زندگی ہے وہ چھوڑ کے جانا ضروری ہے اور اپنے خرچۂ جات آپ کو ہونا ضروری ہے تو یہ ساتواں شراط استطاعت آٹھواں اشراعت والدرت والا سفر سفر پہ جانے کا آپ کے پاس قدرت تو آپ صحت ہو جیسے آپ خود کہیں کا صحت جہاز صحت ہو بندہ مریض نہ ہو جو سفر کو جانے سے عازش ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ عدم الموانی ہاں جیسے قدرت کے اندر آتا ہے حج کو جانے کے لیے کسی قسم کی آپ کے لیے رکاوٹ نہ ہو ہاں کاغذی رکاوٹیں دوسرے گورمنٹ سطح کے رکاوٹیں ایسا کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر آپ پر حج واجب ہے تو فرماتے پر جن میں یہ آر شرائط پایا گیا پاؤ واجب تو ہاں یہ حج واجب ہے علامن ہر اس پر حسن ال حاضل اشیاء جس کو یہ آرٹ اشیا جس کو حاصل ہو جائے گا اس پر حج کو جانا واجب ہے زین گرامی ابھی ہر شخص اپنے اپنے جگہ پر دیکھیں میرے اندر یہ آرٹ شرائط پورا ہے یا نہیں جس کا اندر یہ آرٹ شرائط پورا ہے اس کو حج کو جانا واجب ہے تو آج کے اندر ہم اسی پر اتفاق کر دیں آگے ان آگے چلے گا